الحمد لله الله <تصفيق> الحمد لله صلى الله وسلم على عباده الذين استغفر سبحان سيدا انبياء على آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى من تو بالله صدق الله مولانا العظيم وصلى على رسوله النبي الكريم اللهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم الذين امنوا صلوا عليه وسلموا سیدی یا حبیب اللہ عظلام علیکم کریما اللہ چند کڑیاں اس آ گزارنیاں سبحان اللہ جم دو نفسان شرطول فرماوے نجات عطا فرماوے نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی یعنی ہوں سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر چھ ان نبی اولا بلو منیم انفسم و, من و ازواج دو ترجمے دو بندیاں سمیت کیتے گئے نا نبی زیادہ حقدار مومنا زیادہ حق رکھن والا انہاں دی جان کہ ہر مومن نو اپنی جان تی حق حاصل نہیں جڑا نبی پاک نو حاصل ہے پاگ ناسل یہ مطلب ہے کہ مومن اپنی جان اپنی عزت اپنے مال اپنی کسی شہر تصرف دا وہ حق نہیں رکھتا جڑا نبی رکھتا <تصفح> مومن نو اپنی کسی بھی چیز تصرف کرنا پوچھنا پابند اس چیز کہ نبی تو برابری حاصل کرے کر لیکن نبی جدو مومن دی کسی شاید تصرف کرے گا تو نبی نو پوچھنے کی لڑ کوئی سمجھ نہیں لگی نبی جان مار دے وے. نبی بغیر باپ کے کسے دی بیٹی نسے نکاح دے چوڑے وہ پوچھنے تو بغیر مال اٹھا لو تو مومن کراہت بھی نہیں کر سکتا کرے گا تو ایمان دا رکاڑا ہو جائے نبی دا تشرخ خدا دا کا تشرخ تو نبی ہر شہر مومن دی ہر مومن مومنوں زیادہ حق رکھد یہ مانا بھی برحق سمجھ نہیں آئی اختیار حاصل ہے کہ مومن دے بارے جو فیصلہ فرماؤ مومن نو نوائیت نفس نار خوشی نشی قبول کرنا ضروری ہے کیوں مومن اپنی خیر وہ نہیں سوچ سکتا جڑی نبی اس دے بارے سوچنی تا اپنی جندگی چ نبی راہبری کا محتاج ای پتا لگا کہ نبی شریعت تے بندہ جدو شریعت آ جائے سامنے تو خوش دل ہو کے خوشی نحبت روک نہ اسلے یہ نہ سمجھے کہ میرا گاٹا ہو گاٹا یہ ہو سکتا ہے شریعت تو گاٹا نہیں ہو سکتا نہیں فلا جیارا جس یہ مان ہے بردن بردن سب کر ہیں دوسرا مان جا میرا سخن سکن سبحان وہ اس معنی نو مستلزم ہے اس تو اچھا ہے اس معنی تو اچھا ہے اور اس معنی نو مستلزم ہے یعنی یہ مانا ضرور آؤں گا وہ ہے اولا دمانا قریب تر انبیو اولا بلو منی مین انسم نبی مومنہ دی جانا دے جانا تو بھی زیادہ قریب ہے نبی مومنہ دے جانا تو بھی زیادہ قریب ہے اولا بمانا اقرب قریب تر یہ معنی مدرسہ دیو بند بانی قاسم نانوتوی نے کیتا ہے نہ صرف اور میرے خیال دے ادھی کتاب کیا ادھی کتاب تقریباً اس معنی سابت کرنے کہ نبی مومنا جانا دے جان تی زیادہ نڑ والے یا ولایتن، ولایتن، ولایت تصرف اولا زیادہ حقدار تو سر رخدار والی اتصال قرب اقرب قریب اولا بمن اقرب قریب ترو گیا ولی بم مرا اللہ رب دے ہوں گا مانے کے لحاظ لیکن اس صرف ثابت کرنا <سلام> کہ نبی جان تو زیادہ نڑے میں تو سب تو نڑے اس معنی چ جس بانی امدر صاحب دیوبند دے ذوق نے بھی محسوس ذوق ہے ذوق نے اور تبا نے محسوس کیتا ہے اس دے لطف نا کر کے ابھی کتاب لا چڈی تو اولا زیادہ نیڑے بھائی جان تو زیادہ نیڑے تو کوئی شاید ہے نہیں جس وقت تسی ہو بیا کتاب میرے ہاتھ ہاتھ میرا کتاب دوتے تو ایک کتاب تو نڑے نہیں کہہ سکتے کتاب تو نیڑے نہیں کہہ سکتے کتاب کتاب بھی نہیں ہو سکتی کتاب وہی حقیقت ہوں قرب جہ دئی بھی چند ہے تاکہ کہیں یہ چیز اس کے قریب ہے قریب تر اسیب تارے ہر دو چاہیے اس شہر کی ذات نالوں پھر زیادہ قرب یہ ثابت کرنا ہے دو چیز نے انہوں دونوں نابت کرنا یہ اقتصاد ہے میرا ہاتھ لال لگا ہے لیکن کتاب تو زیادہ قریب نہیں ہے کتاب دے نال ضرور ہے تو نبی مومنا دیا جانا دے زیادہ قریب ہے روحاں زیادہ قریب ہے روحی نی نہیں نی جنہ نبی انہوں نے اس مسئلے نو سمجھاؤ جسم ہے نا جسم دی اللہ تعالی نے روح رکھ روح جیڑی جان یہ جسم تو نیڑے جسم بنسبت جان جیڑی روح ایک قریب تر رے جسم اپنے نیڑے نڑے نہیں جنا جن روح دے نیڑے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جتھے روح موجود نہ اور روح اپنا اثر اس نہ رکھ ددل دے کل ویکو تر بدل دے اگر اجزا نو کھولو تو ہر جز او اپنے ہستی اور اپنی بقا و روح دموارے ہستی تا چی تن کا ایک لطیف تو لطیف ذرہ اور جز کڈو علاحدہ کر دو بس وہ اپنا تمام حسن و جمال تمام قوت تمام نو نشو نما یعنی ہستی اور بقا سب کھو بیٹھے روح کا اس نال تعلق ایسا ہے خود ادا تعلق اپنے اس طرح پورا جسم جس وقت روح جسم تو جدا ہوئے تو ہر ہر جز تو جدا ہوں تو پورا جسم اپنا سب کچھ کھو بیٹھ ہستی اور بقا दे سب ختم ہو ہیں روہ نے ان کام رکھا ہوا روہ نال ہی وہ موجود ہے تا کر کے جسم دی بنسبت روہ زیادہ قریب ہے پتہ ہے درخت دا فل ہے فل فل چی پانی اس کا وجو بنیا اور پانی نال ہی اس دا قیام ہے بکا ہے فل کا جو لطفے جو حسن و جمال ہے وہ سارا کہ اس پانی نال اور پانی وہی او جگہ چ جی وہ نہیں کسا نہیں کہہ سک جانی ختم ہوں پھول فی رو نہ صورت پھول ورگی رہ جہ خوشبو فل والی رہ پانی. ماں باپ اولاد جننا اثر رکھد ہے نا اس تو بھی زیادہ اثر اس کہہ سکتے ہیں کہ پھول دے پانی قریب تر رہے وہی جان نالیب ہے یعنی فل لال زیادہ کریب کیوں زیادہ کریب ہے کہ اس کی ہستی اور بکا اس پانی تو قانون یہ آ گیا کہ جس چیز کی ہستی اور بکا جہد ہوگی اتے آخر جان تو زیادہ یہ قانون بن گا جس چیز ہستی اور بکا جڑی شہد ہوتے آخ جانو زیادہ قریب ہے کیوں زیادہ قریب ہے جان نالوں کہ جان ہے ہی او دے. او دے یا اونو ہی جان چاہو یہ نہ آخو جان وہ چاہو جان ہی اہی ہے یعنی فل کی جان پانی سورت ملی پانی نو اللہ تعالی نے پھول دے, دے لے ہے تو جس چیز دی ہستی اور بقا کسی شہر ہو او چیز آخی دی جان تو زیادہ قریب ہے گل سمجھ آ گئی ہوں اگلی گو کہ جسم ہو گیا جسم دے زیادہ کریب جسم نالوں جان ہے کیونکہ جسم دی ہستی اور بقا جان نہ اتے او یہ فرمایا گیا کہ جان نالوں بھی زیادہ کریب تو جسم دے قریب تر ہو گئی جسم نالو جان تے جان تو بھی قریب تر ہو گیا نبی لگی مسئلہ بھائی جسم تو زیادہ نڑے جان جان زیادہ قریب کاؤں نبی علیہ السلام اللہ بہ برو توجہ ہے نا جان تو نبی زیادہ قریب کے میں توجہ کہ جس طرح جسم دی اصل اور جان اسا روح رو, رو ہر جان دی جان ہر جان دی جان ہر روح دی روح وہ نبی پاک دی روح یہ مطلب ہے جسم کی ہستی اور بقا جان جان دی ہستی اور بقا او نوی باغ تا کر کے آپ مانوی باپ آخر جا۔ ابل ارواہ روہاں کا باپ یہ آپ دا اسم شریف ہے جڑا کتاب لکی سارے اس متفق آپ ابول ارواہ نے پاوے کوئی ہوبی پاوے ہووے ولی ہوئی مومن باوے ہوئے کوئی کافر نبی پہلا تعلق مومنین دوسرا تعلق ہر ایک ذرے توجہ نہیں فرمائی پرانے پاک دے ایک ہوں تفصیل ایک ہوں تابیل ہوتا اشارہ اشارات بیان کرتے نے فقیر انہوں کہنا تفصیل تو کہن صوفیانہ تفسیر والے یہ مانا بیان کر کہ آپ روح الارواح نے جاندی جان نے ابل ارواہ نے روحانے باپ نے قرآن پاک دا اشارہ دیکھو پہلے آیا ہے ان نبی اولا بل منی انبی مومنا جانا بنسبت مومنا دیاد دی جان دی بھی بنسبت بھی زیادہ کریب اگو آیا جو مہا تو نبی دیاں گھر والیاں انہوں دیاں ماوا نے گل ایتو ایک تے یہ مطلب نکلیا کہ جدو نبی دیاں گھر والیاں ماوا نے تو بات ہے جمن دے لحاظ نال ولادت دے لحاظ نال ماوا ہے نہیں اصل جمے آپ اپنی ماں دے تو بلادت کے لحاظ ماں نہیں ہوں روحانی نسبت جس کے لحاظ ماں ہے تو نبی دیا گھر والیا مومنا دیا ماوا جس اعتبار بڑن گیاں ہوں نبی اس لحاظ مومنا دا باپ لگا اور گالے آ. جے تھے گل ہوئی جی صرف بیان کرنا کہ نبی زیادہ حقدار ہے نبی تو اگو فرما اس نبی دیا بیویاں انہوں دیا ماوا نے ماوا ہونے کی وجہ حقدار زیادہ ہونا کابت ہوں جی یہ ویکیا جائے تو پھر تو باپ کا زیادہ حق ہے ابوتے مانوی ثابت کر کے اشارہ لایا کہ نبی دیاں گھر والی اوحانی طور نے تو نبی روحانی طور باپ ہو گیا ہوں روحانی طور باپ اس لحاظ نال نہیں کہ انہوں نے دین دیا ابو اس لحاظ ہے نا باپ جی جسم نو پالن جسم دی تربیت اور پرورش دا سبب باپ نبی روح دی تربیت اور پرورش دا سبب سبب اس لحاظ باپ ہے روحانی لیکن ابل ارواح اس معنی د لحاظ مہا تم تو اشارہ پہ لگتا ہے کہ نبی دیا گھر والی مومنا دیا ما, نبی باپ نے ابو الارواح, نبی ارواہ دے باپ نے کی مطلب کہ ہر روح اللہ تبارک و تعالی نے او دی اصل جی بنائی جے بیٹے باپ اصل ہے بیٹے واسطے باپ اصل ہے تو ہر روح دے واسطے نبی دی روح اصل نسال سمجھ نہیں آئی تو نبی جانا دا باپ روحاں دا باپ تاں کر کے علماء نے لکھیا ہے کہ حضرت آدم علیہ سلاد تو تسلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ نے جسمانی لحاظ اور حضور دے بیٹے نے روحانی لحاظ روحانی لحاظ نال کی نے بیٹے نے یعنی آپ باپ نے ٹھیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ نال باپ نے کیونکہ آپ ابل ارواہ نے جیڑی روح سیدنا آدم علیہ السلام دی وہ بھی آپ دی روح مبارک دا ہی پرتا ہوئے روح شریف تو ہی آئی ہے اس واسطے آپ دی روح مبارک نا نفسے کسان کسی سارے اور دنیا جن انسان نے افراد نے جزیات میں اس کل تو اللہ تعالی نے سب نے تو نفس کلیا کل اللہ تعالی نے ایک وی عظیم تر روح پیدا فرمائی وہ روح ہے محمدی اور جتنی ارواح نے روحاں نے اس اجزا نے یا پرتاؤ نے اگر کوئی بندہ آخ کہ میری جان تو انسانیت زیادہ قریب ہے بالکل ٹھیک کیوں کہ میرا جو کچھ ہے اس انسان دا پرتاؤ ہے کلی انسان دا پرتاؤ ہے جو میرا جسم اور جان ہے منتقی حضرات کہ حیوان ناطت اس کی تجلی ہر ہر انسان جد ایک شاید کی تجلی ہوں نا تو اتنے چ رکھنا ایک شہد دوسرے مرتبے ظاہر ہوئی مثلاً شیشا جہ آم جی میں آ فلم سکرین ان جس بندے دی فلم دی آس کا پرتاؤ ہے زہور ظہور ہے لیکن یہ عجیب سا ظہور ہے کہ تسا یہ آخو اگر نا کہ اس نسبت ہے جڑا زیادہ قریب ہے تو یہ حق بنتا ہے آخنا کی اس کا وجود مجازی او دا حقیقی وہ ادھر ظاہر ہویا ہے ادھر ظاہر ہے اگر وہ ہٹے تو کچھ ہے نہیں ہے وہ او ظاہر رہے تو یہ وجود ہوں وجود جہاں کہہ رہے ہو وہ یہ نہیں وہ یہ اس سے جدا بھی نہیں اور اس کا نہیں نہیں کہہ سکتے بے عن ہی ایک نہیں آخو سکتے غیر بھی نہیں ہوتا سایا بندے دا بندے دا غیر نہیں ہو سکتا کیوں کہ غیر ہے ہند وجود مستقل ہوئے موبائل اے یہ آپس غیر نے ایک ہے، کا ختم کر جائے گا، مقاؤ تو یہ رہ جائے گا یہ وجو اپنا وہ دو چیزاں وجود اور ہستی مستقل ہو لیکن سائے بندے دا غیر نہیں کیوں نہیں آخ سکتے کہ وہ اپنے وجود اور ہستی مستقل نہیں ہوئی اس انسان دا محتاج محتاج ای ہے تو ہے جی وہ نہیں ہاں انج ہو ہے سایہ نہ ہوتا ہوج ہو سکتا کئی چیزیں ایسی ہیں جنہوں دا سایہ نہیں اور موجود ہے مسلم شیشہ جس کو زجاج کہتے ہیں جیڑا آر پار وکھا ہے ایک شیشا ہوں آئینا جی سامنے ہو تو شکل تو آنی نظر آوے گی ایک ہے کہ جہاں سامنے ہو شکل نظر آئے تہن آر پار نظر آوے گا جی شیشہ سامنے والی فکرین گی او زجاج او ایسا شیشا جیڑا آر پار وکھا ہے کدی یہ ویکیا جی سورج دے سامنے اس دی گیرین کا سایا پیا ہو سمجھ نہیں لگی رہا. سایا کسافت نسافت ہو بے گی. تو سورج اتے جد اپنی سواواں ٹکرا وہ اگا آر پار نہیں جان گیا تو سایہ بن جائے گا جس سورج دیا شاواں لطافت دی وجہ آر پار ٹپ ج اس لیے نہیں بن سکتا کئی حضرات نے آکھیا کہ قرآن فرماتا ہے ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتا ہے تو ہر چیز کا سنبی پاک بھی چیز ہے زیادہ ان کا سایہ تو ہوا میں نے کہا جناب مامن عامن اللہ بقد خسان الباد اصول فقہ کا قانون ہے پرانے پاک کئی چیزیں آیات مبارکہ نے تو کئی لفظ عموم دے نے لیکن مانا خاص بن گیا مثلا جسل کہ قدیم بے شک اللہ ہر چیز کے اتنے قادر ہے اللہ بھی ایک چیز ہے کیا وہ اپنے آپ پر قادر ہے کہ اس کو ختم کر لے توجہ نہیں فرما تو نے لکھا اللہ خود ساید کے معنی میں داخل نہیں جب جب قرآن فرما رہا ہے النبی اولا من مومنی نبی مومنا دیا جانا جاننا تو زیادہ قریب ہے کیا نبی خود مومن نہیں ہو, کیا نبی خود مومن نے تو کیا آخاں گے کہ نبی شاید حکم داخل نہیں قرآن مجید دے کئی عموم نے عام اسی طرح ظاہر معمول نہیں عام قانون ہے متکلم اپنی کلام کے حکم سے باہر ہوتا ہے اللہ تعالی جب فرما رہا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ بولنے والا ہے اور بولنے والا اپنے کلام کے حکم سے باہر ہوتا ہے تو وہ بولنے والا ہے جب وہ کہہ رہا ہے ہر چیز پر قادر ہے مطلب ہے وہ آپ باہر یا دوسرے چیزوں کے بارے پہ سمجھ نہیں لگی تو انہیں آخیا جی ہر چیز کا سایہ قرآن ہے وہ سجدہ کرتا سایا تو نبی کا سایا ہوا کیونکہ نبی بھی چیز ہے میں آخر جناب میں تہنوں کئی چیزاں ثابت کر دینا جڑیاں ہیں اور سایا کون ہو سایا ثابت کرو گے ڑیا کہ گی گیشے کا کوئی س... شیشہ سامنے سورج تک کرو سورج درن آر پار گزر جانا سایہ نہیں ہو سکتا نمبر ایک نمبر دو میں دسو سورج دا خود سایا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> بندے سورج آ بنتا ہے ہوں سورج دا سایہ سابت کر جی سایا کوئی, کوئی نہیں آیت کے معنی چلر نہیں آیشے کا سایا کوئی نہیں آیت کے معنی چلر نہیں آتا تو جی نبی کا سایا نہ ہو انہوں اللہ، اللہ، اللہ، یعنی نے نیٹ نے چڑھایا گل ہے جواب کوئی نہیں چلا ہر ایک ایسی نا ہک گل ہے جڑی حق کے خلاف ہوئے وہ رکھا ہوئے سمجھ نہیں آئی جاتا تو میں ارد کر رہا سا سایا وجو ہستی بکاوچ سائے والے کا محتاج لیکن ضروری نہیں محتاج دا مطلب یہ سائے والی چیز ہوئے گی تو سایا پینا لیکن یہ ضروری نہیں کہ سایا نہ <Jenna Uno> تو وہ چیز بھی نہ کئی چیزاں دا سایا نہیں چیز ہے توجہ نہیں فرمائی نے لطافت کی وجہ سایا نہیں چیز ہے چیز ہے یہ ہوں کائنات نبی پاک دی روح مبارک دا دایا سمجھ ضل سمجھ پرتاؤ سمجھ اکس سمجھ ساری کائنات دیا روح نبی پاک دی روح دا اکس اور پرتاؤ نے اے فر نی وہ اصل ہے وہ سمجھ سائے والا ہے یہ سمنگ سایہ ای محتاج ہے نبی اپنے وجود علماء اہل سن سمجھ نہیں آئی کسی جگہ سے بھی کوئی فیض نظر ہے اس فیض دا ممبا اور اصل اور چشمہ اللہ سبحان اللہ آدی سے تو اے مضمون سابے تھے لیکن کچھ میں بزرگا دیا مثالاں اور گڑا کے نا اس جناب دے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ! یعنی جیڑی شے آم پڑھنے نہیں گی میں صرف وہ جناب دے سامنے رکھنا سبحان اللہ! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی روح شریف توجہ ہوں سڈے سامنے مثالا آ گئیں سائے والا اور سایہ اکس والا اور اس کا اکس ہوں جا اکس شیشے چھتے اخاگے کہ اس اکثر جان دیا کریب یہ ہے جس کی یہ اپنا وجود نہیں رکھتا اس کا ہی ظہور ہے ایک اور مرتبے میں یہ ویکو نا ایک میرا مرتبہ سامنے تیٹھا ایک آس پاس رکھ دو شیشے آس پاس کی رکھ دو شیشے انہوں نے شیشیا میں آگا سارے آخشتی آئے بیٹھے ہوں اور چی آیا بیٹھا کہہ رہے ہیں لیکن اگر آخر کو بندہ آ کے کرو چشتی بیٹھا نہیں خیر سچ پہنتا جیڑا جہاں ہے وہ آیا بیٹھا وہ بھی سچا جا نہیں آیا بیٹھا وہ بھی سچا گلا دون س نہیں سمجھ لگی لیکن نگاہ نگاہ دا فرق اعتبار کا فرق ہے حیثیت کا فرق وہ ہوتا جب ویکنے کہ میاں جدو تو او دا ہے اس نا تو یاد اس لحاظ ویخنے آیا بیٹھا ہے تے جی اس لحاظ ویكھیے کہ او تے قصیف جسم तीफ शीशे चा नहीं लिहाजा बेन ही नहीं आया ओ परताव प्या है तो अगर कहो वह जराव अक्स उस दे नेड़े मैं जिन्ना वह अपने आप दे ने क्यों अपना आप वजूद اس کا وجود میرے نالا آخو کہ میں اس اسے نیڑ آ سب جانو بھی درست ہونا ہے ارے بھائی ساری کائنات دا ذرہ ذرہ کیونکہ نبی دا نور مبارک او اصل ہے اس نبی دے نور نے چیز پرتاؤ بکھایا ظہور کیتا کیا تو ظہور کرن ہر چیز دی جان تو زیادہ نبی ہویا کیوں اگر یہ کہو کہ یہ وہ نہیں بے نہیں تو بچا ہے اگر کہو وہ ہی اس لحاظ بھی بچا ہے کیوں کہ وہ اپنے وجود اور ہستی چاہ ہی محتاج ہے اگر اک بند کرنے اے دیتا ہوں تو وہ کچھ نہیں تو نبی ہستی اور وجود کائنات یعنی روحانی روحے نبی نور نبی ہستی کائنات دا محتاج نہیں کائنات اس محتاج اور اگر اکیئے توجہ ذرا اگر اکیئے جو کائنات کمال بس ہے جمال بسبی تا بھی ٹھیک ہے اگر آخو او نہیں تھی ٹھیک ہے اوہ مکمل ظہور کرے او تے اپنے اصلی مرتبے چر سمبے آنے وہ اصلی مرتبہ نہیں وہ مرتبہ ایسانی دوسرے مرتبے چائے نبی نور کتنا ہے پہلا میلیاں تو میلیا تا سی تماشا کوئی ہوں دا اس تماشے کے باہر لکھیا ہونا ہاسے ہی ہاس ہی ات کی ہونا جی شیشے ہونے بن سمنے کوئی شیشا ہونا لما چہرہ بندے دسنا لما بالکل منہ ایڈا لما ہو جانا کسی بھی دسنا لمے دی بجائے نا یعنی اتنے تھلے ہونے کی بجائے سجے کبے دائیں بائیں لما او دے بندے کا منہ اہ لا ہو جانا سجے خبر لما ہو جانا بندے نے ایک ہو جانا گول تے اندروں باہر نکلیا وہ ڈڈ تندہ ڈڈ پورے مکان جذر آنا ایک ہونا برابر شیشہ پھر برابر جڑا شیشا موت دل اسفائی تو سفائی صفائی تو صفائی صفائی تو صفائی, صفائی, تو صفائی, صفائی, تو صفائی, صفائی, صفائی ہندیاں کئی شیشہ ایسا آ ہے کہ جس جو ہو بہو ہر شہ بے این ہی ام دسدی جی ہوں دیکھیا جی ذرا کہ شیشے مختلف نے دے سامنے جد ایک بندہ ہوں ہے تو او مختلف شکل ہیں حالانکہ مختلف شکل نہیں شیشے مختلف نے اپنی استعداد تعداد اپنی غلط مسلویت بنیائی اپنی غلط بناوٹ نہ اس نے اُن غلط کی ورنہ وہ غلط نہیں وہ اپنے بالکل ایک حال سبحان اللہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جانا دی جان لیکن جس آئینے بچ زہر ہو رہا ہے، اگر تین اس آئینے بچ جو دس یہ ات کوئی فرق محسوس ہوئے تو اس اصل وال منسوب نہ شیشے کا فرق ہے سدکے جاواں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روح مبارک روح لڑوا روحان داپ نے اصل نے ہر نبی دے اندر جو کمال آ جائے پاک نبی دے کمال کی تجلی پر مبارک اپو اپنے سن جے بابے آدم اچھے انہوں نے رنگ نال جی حضرت لوہ میں چمکیا تو دے کے رنگ نال حضرت موسا میں چمکیا تو انہوں نے توجہ نہیں فرمائی تا کر کے بدلکا فرمایا نبی دی نبوت دے دو تعلق نے نبی دی نبوت دے دو تعلق نے ایک تعلق ایک تعلق امت نال پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نبی دی نبوت کا تعلق نبی روحانگیت کا تعلق اس طرح بنے ہر ہاں. نبی نبی بھی ہے نبی پاگ کا نائب نبی دی نبوت دو تعلق نے ایک پہلے سابق کینک لاہے آخری اگلیا نال پچھلیا اگلیا نال, آخرین نال، اگلے آنار پشلے آنار، اگلے آنار نبی دا تعلق اگلے نبیاں نبی کا نبی تعلق اس طرح ہوا ہر نبی نبی بھی نبی پاک دا نائب بھی سی کیوں؟ جی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دی جان توہ رو نو پاک نبی صلی اللہ علیہ شریت اصل ہے ساری شریت روحان جان ہے جانے شریعت شریت دی جان شریعت ہوں شریعت مختلف شیشیا مختلف رنگ وکھا جدو ہی شریعت محمد دے قرآن دی شکل جائیے او نبی بھی سن نائب بی سن جدو پاک نبی دی روح شریف اپنے جسم شریف چاہیے تو اس ذات شریف نے پھر جو فیل ونڈے ہوں ظاہر بات ہوں اپنے ہی اصل مرکز چاہ گئی تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک جس میں چون تو بعد اور مرتبہ ظہور اپنے اصلی وجود اچھا گئے انجاک پہلے اور شیشیاں میں جو ظہور سی جس میں محمدی اصل ہے جے دواستے روح بنائی گئی دے دے دے دے دے دے دے دے جد یہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہوں شریعت مک گئی سمجھو ہوں نبی نہ صرف رائب رائے گئے ابو بکر نو نبی نہیں آگ نائب نبی گا حضرت آخے گا نبی نہیں ہے حضرت نبی نہیں آخنا حضرت نائب بھے گا نبی نہیں آخنا گوش باغ نو نائب گا نبی نہیں نو نائب گا، نبی بھی سن نائب بھی سن توجہ فرما نور کوئی چمکدارہ ہے آ گیا ہر سایا اپنے سای والے کا موتاج ہوں سای والا نہیں گا سایہ نہیں ہوگا پر سایہ نہ والا وہ جو تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جب اصل نہ نا ویسایا نہیں ہوتا اصل نہ ویس آیا وہ جو نہ تھے تو نچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جہان نارے رسالت، نارے رسالت، نارے ہے. حضور نے خود فرما میں پھر سب نے پہلے روایت فرمایا میں پدائش سب لالوں سب نبیاں توجہ ہے اور تو غور کرنا میں گل حدیث شریف بڑی فتوحات مکیہ شریف والے حدیث شریف بخاری شریف جی وہ حدیث شریف ہے بے توجہ درہ بیٹھے ساتھ تو فرمایا بے شک زمانہ کمیہ گول چکر لیا ایک زمانے نے قدس قداره اللہ کا ہے یہ اللہ فرمایا جس دن اللہ تعالی نے زمانے کو پیدا فرمایا جیڑی جی حالت سے پیدا ایسی اج زمانہ اس سے حالت پہ گم گیا کہ ظاہر ہی ماننا ہے حدیث شریف میں اتا ہے لکل ایت الظاہر و باطن ہر آیت دا ایک ظاہری معنی ہے ایک باطنی معنی ہے او ہاں اور واقعی مذرگ لوگ فرمان دے نہیں فساحت بلاغت نائید نا ہے ایک جملے میں ایک معنی رکھ دینا ایک کمال نہیں ای ایک عام لوگ میں بول جاندے نہیں جملہ ایک ہوئے معنی سمندر کھاٹ دینا خالق دا کمال کلام کے پھر بڑھ دے نا پتا نہیں کن پہنے نے اتری تو جباب الم مدنی پاک نے فرمایا نو اللہ تعالی نے جامع گلا دی بدل کرتے کہ حضرت آدم علیہ سلاد تو تسلیم اللہ نے اسما سکھائے اسما کٹھے کر کر کے ایک ایک جملے چستفا رکھے آپ جامع کلمات رکھتے ہیں توجہ نہیں فرمائی تاجدار بولنا فرماندن کاف سا درخت تھلے بیٹھا سا دل آیا کہ یار عبارت دانے مطلب پتن کن درخت دے ہر پتے فرمایا ایسے مانے ظاہر ہونے شروع ہو گیا میں ہکا بکا ہو گیا اللہ پاک کلام ہوئے مانا ایک قسم خدا بھی کر کے غوث پاک دے دن یعنی مہینہ قلائد اندر پڑھنے چاہے غس میران میرا کول امام احمد بندنی جی اور محدث مشہور گئے باغ سرکار کی خدمت شوق واسطے بیٹھے نگاس باغ نے قرآن باغ دی آیت مبارک پڑی ایک تفسیر پیش فرمائی نال تفسیر کرن امام دا ذکر فرمایا شیخ احمد پوچھتے نہیں ماں مبنی جولی نو ارفتا ہلتا ریفو جاننا پچھاننا یہ تفصیل آخیا ہاں غوث پاک نے دو پچھاننا کرتے ہاں تیسری دسی پچھانا کہندے ہاں یارہ تک گئے فرمایا پچھاڑنا ہاں غوث پاک میرہ نے یارویں تو اگے شروع فرمایا چالی تفسیر تک گئے ہر ایک فرمائی وہ نے اپنے اگلے بھی آدھے نے انہیں آخر کوئی نہ روس بات بھی فرما نے اصل کال تہنے پہلے دبان کرتے دل والی آپ نے پڑھے پڑھنے چودی نو ہال پہ آئے کپڑے فاڑ کے بے ہوش ہو گئے نارے مدے سے میرے جو پچایا نہیں صرف کلما کیوں ہونا پڑیا اس کا روش پاک میرا پڑیا اپنے ہال ہال ہوں دلچ کال ہو زبان اور نبی پاک سرکار نے دوستیں چھڈیاں کال بھی چھٹی. تے دنیا دے حالات نو بدل کے رکھ چڑتے ہیں جہے نبی دے حال دے وارث بنتے ہوں پڑھیا صرف اللہ تاریا اللہ چمبے چمبے پوٹی مرش سن چلائی باد با ملیا, ملیا اے بادا خوش بچایا جا جس گ اپنی اصلی شکل اپنی اصلی حالت گی میرے ربل پہلا فرمایا ظاہر مانا کی ظاہر مانا چار مہینے بارہ مہینے بڑا بارہ مہینے بنا چار مہینے عزت والے جنہیں جنگ نہیں سر کرتے ہر بات ان مہینوں چار حرمت والے نے عزت والے نے ہوں زہر مان آئے پاک نبی نے فرمایا زمانہ امے جی اللہ تعالیٰ نے اصل پیدا فرمایا سی کافر لوگ چون مہینوں رکھ دے سن مردی سے جنگ کر لینی محرم جنگ کر لینی حالانکہ حرمت والا مہینہ شیوال دی کا دل محرم چار مہینے توجہ نہیں فرمائی مردی سے جنگ کر لینی آخر محرم محرم میں جنگ کر لینی پھر آخر محرم اللہ تعالیٰ محبوب نے, او سے شکل دیا رب نے پیدا فرمایا جو لہٰذا مہینے نے نے گاہ چکر ہو پیشہ چکر نہیں چلنی اللہ تعالیٰ جی پیدا فرمایا اسی طرح اے ہے باتری مانے والے آ گیا شیخ اکبر پر. پتوا مکی آو آم فرماؤ شیخ اکبر شیخ اکبر اکولا ہے پوری ارب اجم اس بندے تو یا تاجدار گولرا کے یا تاجدار مہرباد شریف ورگے لوگ واقع بہت اچھی سطح دا بند ہے وہ لم علم اتھے جواب دے ہیں جیب کا علم جب شروع محن اللہ! محن اللہ! اب میں مارے شیخ شہ سے ایک مارفت کی بات کرتا ہوں اللہ! یہ مارے شیخ اکبر ہے وہ دوسرے متفق ہوئے گول ورگے آپ فرما دے ہوں اگلے مانے دا بات نہیں ہے, بچلا ہے. بچلا بچلا تک فقیر جا پہنچے پر میں دو تران دی دو قسم کی ہوں جی ملاسمت دو, دو, دو, دو قسم ایک دی حرکت ادھر ویک میرے ہاتھ ہلکا سیدا چلیا ٹھیک اتو حرکت شروع میری انگل میرے میتھو سیدھی لکھی وہ انجام جہاں سے شروع ہو نکتا ہے آغاز نئے آغاز اور نقطۂ انجام یہ میں حرکت مستقیم کٹے نہیں ہو سکتے سیدی حرکت جد گی شروع ہے سرے جی مستدیرہ گول شروع کا جمٹری آلے جی وہ پاؤں نا دائرے دائرہ جدو بنا اس مرکز ہو گیا پرکار دا مرکز ہو گیا اتو گول دائرہ سٹ دفیت جتو شروع ہونا, ہے. اینو ہونا. سبحان اللہ بے؟ نبی پاک نے نہیں نہیں فرمایا اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمانہ اللہ. اپنی سی حرکت آیا فرمایا دے لگتا ہے پچلی گل فرمایا پاک نبی روح مبارک روح مبارک کو نبوت شروع ہوئی سارے نبیا ہی فائدہ آیا حضرت بابے آدم علی سڑب ہو گول دائرہ پہ بنتا ہے روح مستفا روح مستفا حرکت نبوت بابے آدم چاہیے تھی حضرت نوئی چمکنی لگی آئیے گول دہرا بنتا بنتا روح بنی جس میں مصطفیٰ دکھا کر جب اہ روح مانک بدل مصطفیٰ میں چاہیے حضور نے فرمایا جتوں شروع سے وہ تیار ہوگی نقبیر ناری سال نری سال سارے مستفیٰ اللہ بابا نے مفتی فدلیا چیشتی سمجھ آ گئی جتوں شروع ہوئی نقطۂ آغاز نقطۂ انجام یعنی کیا مطلب محمد ہی نقطۂ آغاز تھے اور محمد ہی نقطۂ انجام پڑے فرق کتنا ہے آغاز روح تو ہو انجام جتنا بن گیا بولے hmm! اللہ رسو لگوا ہے وہ سمجھ آؤ اول بھی وہی آخر بھی وہی کرن کی ہو رہی ہوں شیر گلو لو کرن بدلی رسولو کرنو کر سدیاں سدیاں رسولوں کی تبدیلی رہی رہی بدلی بدلی روح با بان دیر دیر بل بل روحا دے روحان تکلی کردی آئی ہر بدل ہی رسولوں چاند بدلی کا نکلا اندر پہلا مطلب سمجھو کہ سواد آئے گا فرمایا ہوتی بدلو پر ساڈا نبی چاند بدلی کا نکلا چاند بدلی لگوی چند پیچھے ہوں مگر چھپ جان بدلی ہٹی چن لیا وہ یہ اشارہ مارے پہلا روح مستفا چھپ کے بدلا دی رہی ہے جدو محمد جس نئی بدلی تو چند ارے تبھی شار مصطفی سمجھ جو ہے اور پھر اللہ تعالی کا نظام ہے قانون چاند بدلے تو چھپ کے نکلے نا بہت اچھا چمکنا پھر ظاہر پہلا شیشے شیشہ ہی روح بنا یہ بادشاہ سویو بے سبھی بشار بزرگ لکھا ہے فتح جد حضرت جبریل نو حکم آیا بغیر باپ پیدا حضرت جا فتح مسالہ با شرم سبھی جبریل اپنی اصلی شکل چ نہیں آئے بے عیب بشر شکل چی نے علماء کہ وہ بے ایب بشریت روہ جبری روہے جبری سورت محمد عالم سرمند نے دوسرے لفظ ہے وہ بشریت جہی انگلی نہ اٹھ سکے جہ سکے ایتھے گل رہ گئی جو ہے بسریت شکل یعنی روح روحے صورت محمدی میں ظاہر ہو کر شو حضرت السلام پیٹ شریف کے تیار ہونا شروع ہوگا بادشر سبیا ہوں روح جبری بادشار بے عیب سور بشریت سورت محمدی میں ظاہر ہو سکتی ہے تو کیا روح محمد روح آدم میں نہیں ظاہر ہو سکتی ان لگی آئی لیکن جب باری آئی بادشاہ رن بھی جاؤ سوچ رہا کل کہ یار یہ دسو عشق تے اندر ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا فلانے میں فلانے, نا فلانے نا ہو گیا حضرت زلیخا پاک حضرت یوسف نال عشق ہو گیا عشق ہو گیا لیکن یہ دسو کہ عشق کا سبب تلت کی ہوں کیا عشق کا سبب حسن و جمال ہے اگر محد حسن و جمال ہے تو حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں نے عشق کیوں نہیں کیا ہے وہی حسین جیڑے سن کافلے والے عشق کیوں نہیں ہوا شروح بے سہ مار بخش دراہد چند ٹکیا ویچ چڈیا بے قدرے اگو مچھرے پر جاندے ہوں نہ وزیر نوشک ہوں جیل چیڈیاں اشک نہیں ہوں خواب ویکن والے نہیں ہوتا ایک دلیکھن بھی ہو گیا اگر سارے آشق نہ خوب اگر ویکنے سدکے تیرے تو جان مار دے آخیا میں عجیب گل عاشق وہ مشروک نو آخری چک جیل بارہ سال سٹیا چنگاش آشک دیا مشوق لگا وہ چن آشک چوک اندر بارہ سال ماچو کرتا یہ میرا موضوع لگنا ہے لاہور انشاءاللہ شاء اللہ کل ایک ساتھی آیا آخیا جی حس یوسف اور حسن محمدی دا تقابل کرانا <تصفيق> میں انشاءاللہ شاء اللہ کراگا اللہ پاک تو حس نے خدا تے دا اگے تھی آپ اندازہ لگاؤ بیان کی ہونا. لیکن گل سمجھو بی پیاک بی یا چند بی ہوشو بیٹھیاں وہ بھی بیبیاں ہوش خو, بی بی خو, بی بی خو بندیاں دے ہوش کہہ نہیں رہے یہ بچارا محکمہ ہی کمزور دلانا محمد تو بیبیاں نہیں ایتھے مرد نے پھر مصر ویسے ہی کمزور دے ارب ہی خدا مطلب اپنی خواہش نے آشک اے سارا کچھ اپنے ہے جتھے سمجھو جتھے شہ خواہش معشوق تو قربان ہوئے جب معشوق خواہش تو قربان ہوئے وہ رشق کیا رقو نی سال سال شار مصطفیٰ جو سونا جب وہ حسن جمال وہ حقیقت حقیقت اپنے ہی آئی نے بچائی وہ آئی نے اور جب بس ارے میں آئی روح جبریل دے رنگ وے روح جبریل آئی, بے آئی بشریت بے حضرت سیدہ مریم کے پاس رات لکھے نے بزرگ بی, بی مریم پاس حضور دی صورت سورت روح جبریل آئی کئی ٹھیک ہے اتھے سورت سے واقف ہو گئی حضرت مریم یہ پتہ نہیں یہ کس کی ہے جب اپنے آئینے میں روح مستفیٰ آتی ہے پہلے روح جبریل سی سورت محمدی میں روح جبریل آئی تو پتہ نہیں یہ کون سی سورت ہے کس کی صورت ہے کی صورت ہے پھر روح محمدی جب اپنے آئینے میں آتی ہے حضرت مریم کو بچپنے میں بھیجا جاتا ہے جاؤ یاؤ پھر کہ کے ہوں گی کہ یہ سورت کس کی ہے پھر تیسرا مرتبہ ہونا ہے جندن دن روح محمدی نے پھر اچھے جڑا ظہور کرنا ہے جس میں انور اللہ پھر بی بی مریم پاک نبی پاک کی کار والی ہونی پہلے صورت دکھائی روح اور کی پھر روح ہی انہیں کی صورت بھی لیکن لے کر بچپن اگر اتنی شان کی بیوی بی ہے کہ بغیر شوہر کے ایک نورانی طریقے سے بیٹا ملتا ہے اور نور کا بیٹا ملتا ہے تو قیامت کے دن جنت میں بھی کوئی بیوی بی محروم تو نہیں رہے گی سبحان اللہ تو ایسی بی, بی کے لیے بےآب بشر ہی چاہیے تھا ذات اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ان مین ان پھوس اب ال ارواہ نبی جانا تو زیادہ نڑے کیوں ہویا کہ جانوں کی بھی جان ہے جسم دے قریب جان ہو گئی اور جان دے قریب مستفی قریب ہو گئے یعنی کی مطلب جسم دی ہستی اور بقا جان اور جان دی نبی پاک گرو شریف لال تو آپ دی جان بن گئے تے جڑی جان جدو جسم کے قریب تر رے تو جانا جان جڑی ہے او اس جان تو بھی کریب جو ہے اللہ و تبارک وطالم اپنا علم شریف کائنات ظاہر فرمانا سی اس علم شریف اجمال نجمال ظاہر فرمایا تو بانی مدرسہ دیوبند لکھتے ہیں حضرت کہ وہ پہلی تجلی علم الہی کی وہ حقیقت محمدی تھی آہ! آہ! آہ! اب جب علم الہی کی پہلی تجلی ہی وہی ہے تو علم نکی میں علم الہی کو کیسے کہیں کہ یہ جاہل ہے واہ میری اپنی گل نہیں میں کسی بھی پہ کرنا پہلی شیخ اکبر نے لکھا وہ مکیہ میں کتاب تفصیلن تفصیلی نبی پاک نو بادج ملیا. سال چلے پچی وقفے وقفے لا لیکن اجمالا نبی پاک نو جس نے روح مبارک پیدا ہوئی اسلے ملیا تو بڑی گھیران گزرتی گل بڑی پریشان کون بن جاتی ہے یار سمجھ نہیں آئی کتاب کے میں مل گئی اصل وہ کتاب کو نہیں سمجھتے وہ جب کتاب کا لفظ آتا ہے نا تو وہ متعارف مانوں میں کاغذوں پر لکھی ہوئی مجموعہ بنڈل کاغذا ہو کے اس شکل چنتا ہے تو وہ کتاب سمجھتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوائی تو کاغذوں پر آئی پھر صدیق اکبر نے جمع فرمائی کتابی شکل میں اس وقت آئی ارے بھائی نبی پاک پر کتاب نہیں اتری نبی پاک پر تو علم اترا اگر فرما رہے ہیں آتا نل کتاب اللہ نے مجھے کتاب دی جھولے جھولے میں بچپنے میں فرماند نے اللہ نے مجھے کتاب دی میں ملنی دوکھا پہ خاندنی باقی جب پیا کتاب تو ایسے دے نہیں پی بھائی یہ کتاب آئی انجیل تو لبنی تھی بعد گل اللہ ایک ہے کتاب دی علمی شکل ایک ہے کتاب دی کتابی شکل <صح presses> حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مجھے voilà اللہ نے کتاب <braceletity> دے دی مطلب <overnight> <Disney> کتابی شکل اور چالیس سال تو دے یا گا نبی پاک لیکن پھر تفصیل ہونی اے فلانے کا واقعہ ہو گیا یہ نماز کر بھائی نماز کڑھو انماز پڑھو یہ تفصیل تدری مل کتاب ایمان آپ نہ جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے یہاں پر کتاب سے مراد کتاب کی شکل کتابی شکل توجہ ذرا اور تفصیل علم نہیں علم کتاب دیا تھا اور ایمان سے مراد ہے یہاں پر احکام شرائ کی تفصیل یہ نہیں کہ نبی پاک ایمان سڑ جان دے ایمان نہیں سنی جان دے سجدہ کیوں کیتا جو تو پیدا ہوئے انگلی کا اشارہ ایمان بول کے آرائ شرائ تفسیل ہے اور, شرائط شرائط دی اور ایک قرآن پاک دی ہے اللہ تعالی فرماندہ ہے مَا اللہ تعالیٰ ایمان ضہ نہیں کرز مراد ہے نماز مراد جہی صحابہ گرام نے قبلہ بدلر دو پہلو پڑھی تھی دل آیا کبلا ہوں خرابا بن گیا پچھلیا پڑی بنے گا منہ کر کے پڑھے برباد ہو گئی اللہ تعالی نے نے کو اللہ تعالی بولیا ایمان دل فضے براد نماز نماز ایمان اللہ تعالی بولیا ایمان دل فضے براد نماز روزے حج لگ تفصیل ریا مسئلہ روحے شریف نو بنایا نارے تقمیر, نارے رسالت سال رسالت سال تقریر تقرری پہلا فلانا جمالی طور تحوال تو واقف ہوں تھوڑا بنا دیں وہ تو جا مار خا بیگا جغرافیائی طور پہ واقف ہوں رکھنا اس بن جائے گیا آنگالے گا لوگ آنگے ہوں تفصیل ہے یہ نا کہ وہ بالکل جاہل ہے جس لیے ملیا بیٹھا نہیں سی. وہ بالکل جاہل ہے یہ خود جہل ہے بالکل جاہل ہوتا تو وزارت کا حقدار ہی صرف اجمال دے تفصیل دے مثال دے کے اس مسئلہ مانوی اور حقیقی دے. قریب کرنا مقصود ہے ورنہ مثال کی فرمائی جلا میں ان آ حضرت سرکار نے اشار شہر چاہ آدھے کھڑی شریف والے میاں صاحب بھی اس بیان کی گول گارا بنایا حدیث تو اشارہ سمجھایا میاں صاحبوں لفظہ نال بہن فرما دے فرما دے نور محمد آخ پہ وہ اس واسطے تو پغیر کچھ لب ابل آخر موہیت کے سر دائرے کے سر وہ تو لوگ بڑا لگے گا اگلے بوٹا سیک تو نہیں فرمائی میرے نبی نے فرمایا تو جو اے آقا نے فرمایا اگر موسا زندہ ہوتے تو میری دماغ کے سوا چاہ رہا تھا تو وہ جو اے کسی نبی نے کسی نبی کو یہ جرت نہیں ہوئی بلکہ یوں کہو کسی نبی کے منہ سے جیسا دعویٰ نہیں نکلا اگر محمد ہوتے تو ان کو میرے پیچھے چلنا پڑتا آپ فرماتے ہیں اگر منسا زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چلنا پڑتا اللہ تعالی نے اس دعوے کے دلیل لفظ حضرت عیسیٰ نو بچا کے لفظ لے آئے قیامت ان کے نیڑے ہوتے سا آئیں گے پھر کیا کریں گے نبی بنے نبی بل پر آئیں گے نبی تابے دار ہوں گے سیاحمتی بال کر آئیں گے مستفا کے اور ان کے متبور کے تب اضرت سارو رب نے اٹھا کے سیو کے رکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے اینا دے دور چ نبی بھی آوے تو نائب ہی بن لہذا پہلے اگر نبی ہوئے تو ان کو نائب سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرنا پریشان نہ ہونا جب یہ نبی لاحب ہو رہا ہے تو وہ نبی بن کر <تصفيق> عجیب گل ہے حضرت سیدنا عیسیٰ رو اللہ علیہ السلام دو حشر, حشر دا مطلب اٹھنا مت میدان آپ دو بار اٹھ ہر نبی نے ایک مرتبہ اٹھنا حضرت عیسیٰ دو مرتبہ اٹھا. ایک مرتبہ نبیوں کی ایک مرتبہ شیخ اکبر فتو مکیا پاسے میرے بیک پی اچ لکھ دیں آپ کے دو حشو. کیونکہ دو نہ اترنا دمشک کے مینارے حضرت امام مہدی کھڑے گے آپ نے فرمانا عرض کرنی حضور نماز پڑھا فرمانا آپس نے اسلے حضرت عشا نماز پڑھنی حضرت امام پڑی اچھا اللہ تعالی نے فرما دتا کہ جنہوں کے پیچھے نماز پہ پڑھتے ہیں یہ غیر سید نہیں اس سے کا نور ہے تاکہ پتا چلے جی حضرت عیسا جز دے حضرت عسا چزت نوی ہوں ہاں ہاں ہاں دے مقتدی توجہ ہے نا بس تا یہ موٹا مسئلہ اس ویسے وہ جڑا علمی رنگ مدرسہ دیوبند بانی نے چڑھایا وہ اوکھا ہے وہ استعمال کرتا سمجھ نہیں نبی برزاد نبی بلار آپ بھی ذات نبی ہیں باقی بل ارض نبی ہے پھر مثال دتی ہو سا سورج جہ روشنی توجہ روشنی اے اپنی ذاتی جدوں زمین تے سٹ ہر چیز روشن ہوں یہ چیزاں جو روشن پی دی روشنی اپنی نہیں وہ در ظاہر ہوئی وہ کہ نبیگ سورج نے سارے نبی جہن دبوت دیا کزور نے سٹی لو یہ مسئلہ لیکن اگ اس جدو بڑنے آ تو وہ مطلب جا نکلتے ادھر ساڈا اتفاق کو نہیں ہاں وہ شیر پڑھا سا پیاد حضرت دے, دے. اے؟ توجہ ہے آپ فرمانے کہ مقصود بج ہوں بج جتوں آدھا ما جا پھل سی وہ چل گیا بیج پل بج بج پل کیا بات ہے باعت باعت باعت آآ آآ ایک لحاظ سے وہ اصل ایک لحاظ سے یہ اصل اگر باطری فیض دیکھو تو نبی پاک اصل اگر ظاہر دیکھو تو حضرت آدم اصل توجہ نہیں فرمائی دو چیز جوڑی خلاصہ ایک, ایک, ایک نبوت حضور ابوت حضور مدنی پاک نبوت ابوت ابوت وانا اصل ہونا نے, ان کی نبوت ان کی جبیڑ جاپ جاریا باپ نے ساریا کیا مطلب روحانی لحاظ ان کی اما ہبا ہزور بیٹے دن والی اما ہوا حضور دے بیٹے بھی گھر والی کیوں کہ حضرت آدم روحانی بیٹے جسمانی باپ نے جسم نے جسم محمد کے باپ ہیں حضرت آدم روح محمد کے بیٹے ہیں سمجھ لگی مجھنی. اور آخری شیر فور نے ظاہر میں میرے پھول بابے آدم علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس فل کی یاد میں یہ بل بشر کی ہے اس گل کی یاد میں دل من میں نہیں نا میں الدل من اے حقیقت دل کہ کی کی ہر پاسے محمد ہی امت والے دینے عجیب گھر کی اور میں ہر پاسے محمدی کی نظر آؤں